بے شک منوفک دوزخ کے سب سے اچی طبقہ میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا